انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آج کل جو قسطوں پر چیزیں مل رہی مثال کے طور پر گاڑی بھی مکان پر ہے گاڑی اور مکان بھی قسطوں پر ہے تمام اشیاء جو برتنے والی ہیں ساری قسطوں پر مل رہی یہ جائز ہے یا نہیں دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز فروخت کرنا چاہے چاہے وہ گاڑی ہو یا مکان تو بنیادی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ نقد میں میں آپ کو اتنے کے دوں گا ادھار اگر آپ لیں گے تو میں اتنے لوں گا یا اتنے پیسے آپ سے لوں گا نقد اگر آپ دیں میں یہ رعایت آپ کے ساتھ کر دوں گا شرم تو اس میں کوئی حرج نہیں موجودہ جو نظام ہے اس کا آپ نے مطالعہ کیا ہی نہیں یہ جو لفظ استعمال کیا اپنے کہ قسطوں پر یہ قسطوں پر ہے ہی نہیں بالکل خالص تنسودی نظام اب میں آپ سے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے گاڑی قسطوں پر لی گاڑی کی اصل قیمت ہے دس لاکھ بقول آپ کے قسطوں پر آپ نے لی پندرہ لاکھ پندرہ سال یا بیس سال میں آپ اس کو پیمنٹ کریں آپ اس کا ایگریمنٹ تو پڑھ لیں کیا اس ایگریمنٹ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے جو بڑا سودا ہو کسی عالم کو بٹھا دیا جاتا ہے جو اس بینک کا ملازم ہوتا وہ آپ سے بارگیننگ کرتا اور آپ سے دستخط لے لیتا مثال کے طور پر گاڑی کی قسط اگر بیس ہزار روپیے ہے دو مہینے آپ نے اگر نہ بھری تو یہ بینک کو اختیار ہے وہ گاڑی آپ کے گھر یا باہر سے لے کر چلا جائے جب آپ اس کے پاس جائیں وہ کیا جواب دے گا آپ کو جو مہانا رسید دی جاتی ہے وہ قسط کی رسید ہی نہیں وہ آپ کو کرائے کی رسید دی جاتی تو بینک کے پاس یہ بہانا ہے کہ یہ تو ہم نے آپ کو کرایہ پر دی تھی جب آپ نے کرایہ نہیں دیا تو ہم نے اپنی چیز واپس لے لی تو اس میں لفظ کرایہ لگا جاتا ہے قسط تو ہے ہی نہیں کسی طریقے ایک بات آپ دوسری سنیے ان کی عنڈا گردی بینک والوں کا آپ نے جب گاڑی لی اور دو تین مہینے آپ نے قسط نہیں بھری تو بیس ہزار کے اعتبار سے ساٹھ ہزار روپے آپ پہ واجب ال ادا ہوا اب اس پر کم سے کم دس ہزار روپے پینالٹی لگا دی یہ پینالٹی کیا ہے سر یہ مزید سود پر سود اچھا اگر آپ نہیں بھر سکتے یہ گاڑی آپ سے واپس لے لیں گے اب سنیے ان کا حساب یہ ڈاؤن پیمنٹ آپ نے کی دو لاکھ روپیے پندرہ لاکھ کی گاڑی لی آج مجھے بتائیے کہ نئی گاڑی شوروم سے لیں آپ اور کراچی میں اس کو بیس پچیس میل گھما کر کے اور شوروم کے پاس چلے جائیں کہ صاحب مجھے گاڑی پسند نہیں ہے میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں تو کتنے پیسے کم ہو جائیں گے لاکھ پچاس ہزار تو کم ہوں گے ایک گاڑی آپ نے تین مہینے چلائی تو کتنے پیسے کم ہوئے تقریباً تین لاکھ اب لگائیں گے کہ ڈاؤن پیمنٹ آپ نے کی دو لاکھ اور آپ پر کرایہ بنتا ہے جناب تین مہینے کا جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپے پینالٹی بیس ہزار لہذا بیس ہزار اور آپ بینک کو دیں گاڑی بھی گئی اور آپ کی تستیں اور آپ کا وہ بھی گیا جو پرانی کہاوت میں ہوتا تھا کہ میری لال کتاب میں نکلا یوں کہ تیلی کے بیل نے قاضی کے بیل کو مارا کے جاؤ بیٹا گھانے کا بیل بھی گیا پچاس اور ڈنگ گھر سے بڑھنے یہ ہے اب آپ کوٹ میں جائیے کوٹ کا نظام یہ ہے آپ نے دھوبی کے یہاں کپڑے دھلاتے ہیں آپ کبھی آپ نے رسید کے شرائط دیکھیں پیچھے کسی نے بھی نہیں دیکھے کسی نے بھی نہیں دیکھا اب آپ کبھی دھوبی کو کپڑے دیں تو رسید پر شرائط دیکھیے چوری ہو جائے تو آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے دکان میں آگ لگ جائے تو کپڑے نہیں ملیں گے ڈکیتی ہو گئی تو کپڑے نہیں ملیں گے سیلاب آ گیا تو کپڑے نہیں ملیں گے بارش ہو گئی سارے ضائع کپڑے نہیں ملیں کون آدمی دھوبی رسید کے تو پڑتا نہیں بالکل اسی طرح آپ کے سامنے ورک دیں گے دھوبی کے رسید کا پچھلا حصہ یہ تو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تو اب آپ بینک میں نہیں جا سکتے بینک والوں نے تنگ آ کر کے اب گاڑیوں کے ریکوری جو ہے وہ اب ختم کر دی اب نہیں پکڑتے وہ سنیے کیوں نہیں پکڑتے ایک مرتبہ ایک ہمارے یہاں ایک دو کیس کراچی میں ایسے ہوئے کہ جب بینک والوں نے گاڑی لینے والوں کو پریشان کیا یعنی ٹیکسی ہو یا کوئی اور گاڑی تو اس نے تنگ آ کر کے پنکھے میں رسی ڈال کر کے خودکشی کر لی وہ کیس بینک پر ہو گیا اب بینک والوں نے یہ کام بھی ختم کر دیا تو پرانی گاڑیاں جن کے پاس بینک کی ہی ہیں اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ دن آئے گا کہ جس وقت میں بینک کے کہے گی کہ بھائی جو کچھ ہم نے دیا تو تم کو معاف کر دیا گیا یہ صورتحال حال ہے اب آئیے خود اسٹیٹ بینک کے دیکھو بھائی اس کا نظام صحیح کرو یہ جو بینک والوں نے اسلامائزیشن کے سلسلے میں علماء کو رکھا ہے یہ خود میرے ساتھ اپنی بات کر رہا ہوں اسٹیٹ بینک کے فائنل ڈائریکٹر ہیں شفقت حسین وہ مجھ سے ملنے آئے اور مجھے بھی اسٹیٹ بینک میں مالیاتی مشیر بھرتی کرنے والے تھے کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی گاڑی ہوگی رہائش ہوگی ساری مراحت تو کام کیا ہوگا کہنے لگے کہ جو پارٹی آئے گی اس کے ساتھ آپ بارگیننگ کریں اچھا میں نے کہا کسی نے مکان لیا تو مکان لینے کے بعد آپ کیا کریں کہنے لے اس کو ہم نے بالکل اسلامی کر دیا میں نے کہا وہ کیسے کیا کہنے لے کہ اگر اس نے چالیس لاکھ روپے بینک سے لیا ہے تو یہ چالیس لاکھ کی ہم اسے ٹسٹے لیں گے بینک کو کیا نفع ہوا چونکہ ہم نے چالیس لاکھ روپے مکان بنانے کے لیے دیے ہیں تو چالیس لاکھ پر تو کوئی بینیفٹ نہیں مکان کا ہمیں کرایہ دے گا وہ بیس ہزار روپے ماہانہ یہ بینک کو فائدہ ہوا ہم نے ان سے سوال کیا اگر زلزلہ آ گیا سیلاب آ گیا اور مکان گر گیا آپ کرایہ لیں گے ہاں کرایہ تو لیں گے میں نے کائے کا کرایہ لیں گے ملبے کا لیں گے اینٹ پتھر کا کرایہ لیں اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور پیشکش کی کہنے لے اس کا ہم نے حل نکال لیا اس کا حل کیا نکالا کہنے اس کا ہم مکان کا انشورنس کریں گے اچھا انشورنس کے پیسے کون دے گا آپ دیں گے تو یہ ہے وہ پرانی کہاوت چھری خربوزے پہ گرے خربوزہ چھری پر گرے ہر حال میں نقصان خربوزے کا ہوں اس لیے برائے کرم اس کالے دھندے میں کبھی مت پڑھیے گا اور میں برامت مانیے گا میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جوڑیا بازار غریب سے غریب بڑے سے بڑے لوگوں کے ماحول میں رہتا ہوں میں اپنے طور پہ جانتا ہوں کہ یہ آدمی بیس لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنے کے لائق نہیں میں اس نے بینک سے بیس لاکھ کی گاڑی لے لی پندرہ لاکھ کی گاڑی لے لی کیا دو تین لاکھ کی گاڑی میں کام نہیں چل سکتا مگر ہمارے یہاں دکھاوا جو ہے تم ہوئے ہے نا کہ آدمی معیار مقرر کرتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے چاہے بازار کا مکروض بالکل پکڑ ہو لیکن اچھی گاڑی میں بیٹھے اس آدمی کی بہت بڑی عزت تو یہ بناوٹی عزت کیوں بناتے ہیں آپ جتنا آپ کی جیب اجازت دے ویسی گاڑی استعمال کریں جتنی جیب اجازت دے ویسے مکان میں رہیں آپ تو بلاوجہ دکھاوا کر کے یہ سوت کی لانت اپنے اوپر لے کر اور یہ سب آپ جو ہے وہ مصیبت مول لے رہے ہیں اب آئیے سب سے پہلے یہ کام علماء دیوبند نے شروع کیا رفیع عثمانی تقی عثمانی وغیرہ وغیرہ یہ بڑے بڑے ان کے بیٹے ڈائریکٹر لیا میں ایک ایک لاکھ روپے ان ایک لاکھ مینیفٹ الگ مکمل پاکستان کے بڑے بڑے دیوبندیوں نے میں نے پہلی بھی تذکرہ کیا اور میرے ابھی بھی بریف کیس میں موجود ہے کاغذ جس کو چاہیے فوٹو کاپی لے تمام اکابر علماء دیوبند نے تم سے کم اس پہ غالبن تیس مفتیوں کے دستخط ہیں مجھے انہوں نے خط لکھا تب ہم اس معاملے کی حمایت نہیں کرتے یہ خالص تن سود ہے اور ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ کام بالکل جائز نہیں یہ سود پر مبنی ہے اور عوام کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں یہ میری معلومات کسی کے پاس اس کے خلاف ہو تو مجھے مطمئن کر دیں اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر مجھے مطمئن نہیں کر پا تو ظاہر ہے عوام کیا مطمئن کرے گا آپ کسی بینک کے پاس جا کر کہیے اپنا بروشا تو دیں آن. نظام جو ہے آپ کا وہ دیں کوئی بینک والا نہیں دے گا کیوں نہیں دے رہے ارے صاحب کوئی نقل کر لے گا اس کی دوسرا بینک والا تو یہ اسی وقت دیں گے ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد آپ کو ایکسپرٹ تو نہیں گے نہ خزانے کے ساری نشے و فراز آپ کو معلوم ہو اس طرح آپ کو جناب جھانسا دے کر سائن کروا لیں گے اور بالکل آپ اس کے ایک طرح سے قیدی ہو گئے اور خدا کے لیے ان تمام معاملات سے بچیے گا ویسے بھی بنیادی طور پر کسی بھی قسم کا سودوں سے آدمی کو بچنا چاہیے اور اس قسم کی بلاوج اپنی شان بڑھانے کے لیے اس قسم کے معاملات کو خدا کے واسطے مت کیجیے گا آپ